یبنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللّہ انام تو علیکم ایبنی اسرائیل اللہ کے اس انعام کو یاد کرو اللہ تعالی نے فرمایا میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی نعمت کی ایک تشریح تو وہ تھی جو کل گزر گئی اور سورہ معاہدہ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے کون سی نعمت ایسی گنی ہے جس کے متعلق یاد دہانی ہے کہ تم اس نعمت کو یاد کرو مفسرین کا ایک گروہ اس طرف بھی گئے ہیں اور بہت اچھی بات انہوں نے لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی وہ نعمت جس کا بنی اسرائیل کو بار بار بتایا جا رہا ہے وہ اللہ کی توحید تھی جو اس وقت پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں تھی صرف یہ بنی اسرائیل واحد قوم تھی جس کے پاس یہ عقیدہ محفوظ تھا اور یہ اللہ کو ایک مانتا تو اللہ تعالی نے یہ بات اپنی نعمت کے طور پر کہی کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اپنی وحدانیت کی صحیح عقیدے کی تمہیں دیئے ہے اور تمہارے علاوہ پوری دنیا میں کہیں بھی توحید نہیں یہودیوں کی معاصر اقوام میں تین قومیں بہت مشہور تھیں ایک مصر کی تہذیب اور وہاں تو شرک در شرک تھا ایک یونان کی تہذیب اور یونانیوں کے ہاتھوں وہ پوری کہانیاں تھیں ستارہ پرستی میں کس کس چیز میں مبتلا تھے اور تیسرے ہندوستان کی تہذیب اور یہ بھی شرک میں مبتلا تھے تینوں جگہ پر شرک پایا جاتا تھا دنیا کے آباد حصے اور تہذیبیں یہاں پر تھیں اور ایک یہ لے لے کے بنی اسرائیل والے تھے اور ان میں یہودی جن کے مذہب میں اللہ کی وحدانیت محفوظ تھی توحید پر یہ قائم تھے تو اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل خدا کے انعام کو یاد کرو اللہ کی توحید بہت بڑی چیز ہے جو اللہ نے تمہیں دی اس لیے یہاں پر نعمت سے مراد ان حضرات نے توحید بھی لی ہے کہ اللہ نے فرمایا نام تو جو میں نے تم پر انعام کیا ہے وہ انی فضبل اور میں نے کیا کیا ہے تمہیں فضیلت دیئے ہے اللّہ عالمین تمام جہانوں پر تمہارا مقام رکھا ہے تمہیں فضیلت دی ہے اس لیے تم کیا کرو اللہ اللہ کے اس انعام کو یاد کرو یہ جو ٹکڑا ہے ونی فضول کم اللہ اور میں تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہانوں پر یہ گویا ایک طرح سے انہیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم اب بھی اللہ کے مقبول اور نیک بندے بن سکتے ہو بشرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کا اتباع کرو اب جو للہ اعلیٰ نے فرمایا کہ لل عالمین میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے یا یہ کہ تمام اقوام پر فضیلت دی ہے دونوں طرح اس کا ترجمہ کیا گیا ہے تمام جہانوں پر فضیلت سے مطلب یہ ہے کہ اس وقت جہاں جہاں دنیا میں اس وقت میں جب جب تم پہ ہمارے انعامات تمہارے باپ دادا پہ ہوئے تھے تو اس وقت دنیا میں جہاں جہاں اقوام بستی تھی سب سے اچھی قوم تمہیں اور یا پھر مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں جو چنا ہے اور اس عقیدہ توحید کی وجہ سے تو تمام کائنات میں جتنے بھی اور عالم پائے جاتے ہیں ان میں سے سب سے اچھا عالم تمہارا ہے انسانوں کا اور انسانوں میں بھی تمہارا نتیجہ اس کا ایک ہی نکل آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں سب پر ترجیح دی فضیلت دی لیکن اس وقت جب ان کا اپنا دور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کی تشریف آبدی کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے اس امت کو دی تھی اس لیے کہ یہ آخری امت ہے اور اس کے بعد قیامت ہی ہے اب نقصی نئے نبی نے آنا ہے اور نکسی نئی امت نے آنا ہے اور مسلمانوں کو اللہ نے فضیلت دی تمام جہانوں پر اور خدا کا احسان ان کے شامل حال رہا اور یہ پھیلتے ہی چلے گئے اور اللہ کی طرف سے برکتیں انہیں ملتی ہی رہیں اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے تھے تو ارشاد فرمایا یہودیوں کے متعلق اس وقت اور اسی آیت کو اگر ہم اپنے متعلق لے لیں تو اس امت مسلمہ کو اللہ نے ترجیح دی اس وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خیر کے ساتھ علم اور ایمان کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا اور کوئی زمین ایسی تھی جہاں پر یہ علم اور ایمان کی بارش برسی اور اس زمین نے قبول کر لیا اسے اور کوئی زمین ایسی تھی کہ اس پر سے یہ ساری بارش بہہ کے گزر گئی اور وہ پانی وہاں نہیں رکا تو مسلمانوں کے لیے فضیلت کی جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ اس جہان میں یعنی امتوں میں سب سے بہتر امت اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ آیا کم تم خیر امت ان اخرجت بنناس اور تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم امر بالمعروف معروف کرتے ہو نیکی کے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اگر کوئی انسان یا قوم یا معاشرہ برائی سے نہ روکنے والا ہو اور نیکی کا حکم نہ دینے والا ہو تو پھر وہ انسان خیر میں نہیں رہتا پھر وہ قوم خیر میں نہیں رہتی حتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ نیکی کے کاموں کا حکم چھوڑ دو گے اور برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دو گے تو تمہارے نیک لوگوں کی دعا بھی تمہارے حق میں نہیں سنی جائے یعنی اللہ تعالی ذاتی دعائیں قبول کر لیں گے لیکن تمہارے نیک لوگ یہ مانگیں کہ نئے سرے سے ابت اٹھ کڑی اور یہ چیزیں ہو جائیں فرمایا نہیں سنی جائے گی جب تک کہ لوگ اپنی حالت کو ٹھیک نہ کریں تو یہ آئے اس زمانے کے متعلق اور ہمارے دور کے متعلق جب جب مسلمانوں کا عروج تھا